من يهده الله فلا مدلله ومن يبلله فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واخرت منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واربطوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ظنوبكم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من بسم الرحمن ان كنتم لا تعلمون محترم سامعین دیل نوجوان ساتھیوں یہ قرآن پاک کی صورت النحل کی ایک چھوٹی سیاحت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العمین نے تمام مسلمانوں کا ہم مسلمانوں پر ایک اپنے فریدے کا تذکرہ کیا ہے فریدہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عوام ہوتے ہیں اور دوسرے خواص एक लोगों को होता है दूसरे उल्मा का और पढ़े लिखे लोगों का किरदार होता है और उनका वजूद होता है ये दो किस्म के लोग हमारे मुआरे में होते हैं एक को कहा जाता है पढ़े लिखे लोग होते हैं जो दीनी और दया शरीय से वाकिफ होते हैं और एक बड़ा तबका अवाम का होता है और अल्लाह त बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ दिया है دونوں ایک دوسرے کے محتاب ہیں اللہ رب العالمین نے عوام کو حکم دیا ہے کہ فصل فکر ان کم تم لاتا رکھوں تم زندگی گزارو اگر تمہارے سامنے کوئی دین کا مسئلہ پیش آ جائے اور کوئی مسئلہ قضیہ تمہارے سامنے آ جائے اور اس میں تمہیں علم نہیں ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو احل تم تمہارے معاشرے میں جو ذکر والے اہل علم علماء ہیں ان سے اپنے مسائل کو پوچھ کر کے اس پر تم عمل کرو اللہ رب العالمین نے عوام کو پابند کیا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اپنی رائے اور اپنی سوچ کو دخل دینے کے بجائے جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے اگر معلوم نہ ہو تو خاموشی اختیار نہ کریں فروغ علم والوں سے بسنا پوچھ لیں اور علم والے جو بتا دے اسی پر عمل کریں اللہ رب العالمین یہ بہت, بہت بڑا عمل ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے طرف توجہ متوجہ ہو اور عالم کے پاس جا کر کے اپنے مشکل مسائل کو سامنے اس کے سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل ہے نبی علیہ سراف صاحب رشا فنواتے ہیں جو انسان دین سیکھنے دین سیکھنے دینی بات معلوم کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے اور کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہاں رب الم اس آدمی سے خوش ہو کر کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدم و تلے بچھا دیتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب کائنات کی تمام چیزوں کو حکم دیتے ہیں مسئلہ آ جائے حلال کا یا حرام کا جائز اور ناجائز کا تو اب خود فیصلہ نہ کریں بلکہ اس کو علم والے کی طرف لوٹائے رسول اللہ میں میں یوری دلتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اور ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کر دے اور اس کے برخلاف ایک دوسری پابندی اللہ تعالیٰ نے علماء پر لگائی ہے کہ علماء کو بھی چاہیے خواش کو بھی چاہیے کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص اپنا مسئلہ لے کر کے آئے اور فتوا پوچھے ان کے سامنے اپنی کوئی مشکل رکھے تو علماء کو بھی شریعت نے پابند کیا ہے کہ اگر اسے صحیح مسئلہ کتاب و سنت سے معلوم ہے تو ہی بتائے اگر معلوم نہیں ہے تو لا عظری کہہ کر کے مجھے علم نہیں ہے معلوم نہیں ہے ہم کسی اور جائے مسئلہ لے کر کے تو یہ نہ سمجھے کہ جو سوال کیا ہمیں اس کا جواب دینا ہی دینا ہے چاہے صحیح یا غلط نہیں بہت بڑی پابندی ہے کہ وہ دے تو برابر کتاب السنت کا علم رکھتے ہیں لَا اسی لیے حضرت امام ابو داود رحمت اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے ساتھ بنایا من بغیر علم من بغیر علم فاسمه ومن فخارا رہ آپ نے کسی آدمی سے مسئلہ پوچھا وہ بے پریشان تھا ضرورت تھی وہ کسی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گیا اور فتوا دے دیا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہاں اس مسئلے کا کیا حال ہے لیکن جاہل کو اطمینان دلانے کے لیے اپنی سے تحقیق کے مسئلہ بتا دیا فتوا دے دیا اب فرماتے ہیں جاہل نے اگر عمل کر لیا وہ تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا جائے گا لیکن پورا گناہ اللہ تعالیٰ کے ڈال دیا جاتا ہے فتوا دے دیا بتا کا منفا اب اس کے تمام زرالت اور گمراہی اور وبا اللہ تعالیٰ اس مشورہ لیا کسی بھی دین کہو دنیا کا اس نے مسئلہ پوچھا مشورہ لیا اور مشورہ دے دینے والا آدمی سمجھتا ہے کی خیر میرے کو خیال رکھنا چاہیے آدم کے پاس کوئی فتو دے دے آئے تو علم ہے معذرت کر دے اور کام کا یہ اُس کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو اللہ رحیم کہہ کر کے, بلکہ آج ان کے پاس جا کر کے مسئلہ ام ام اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاد میں گئے سفر میں گئے اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا اس نوجوان کے سر میں پتھر سے چوٹ لگ گئی بڑا زخم لگ ہو گیا اور بڑی تکلیف تھی رات کو شخص سویا سردی کا موسم تھا اسے جڑاوت لاحق ہو گئی صبح اٹھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا اپنے ساتھیوں سے <coughs> اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے بھائیوں کا بتاؤ ہمیں جنامت ناحک ہو گئی ہمیں خسل کرنا ہے آپ لوگ یہ بتائیں کیا ہمیں تیمم کرنا غائب ہے یا کہ تیمم جائب نہیں ہے اب اس انسان کو صبح فجر میں اٹھا سردی کا موسم ہے سر میں بہت ہی بڑا زخم پتھر کا لگا ہوا ہے اور پانی بھی بالکل ٹھنڈا ہے وہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کی بتاؤ کیا ہمارے لیے کا انتا والا یہ سامنے پانی موجود ہے اور تم پانی استعمال کرنے کے لائق ہو تم کھاتے ہو پی لے ہو چل لیتے ہو اور تمہیں نہ ने पर भी कुदरत है पानी मौजूद है तुम्हारे लिए कोई तैमु करने की रुख नहीं है तुम्हें इसी ठंडे पानी से नहा करके कुछ करना पड़ेगा नहा करके तुम्हें नमाज फल अदा करनी पड़ेगी جابی اللہ اللہ تمہیں نہا کر کے اور کس کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے جاب بن تعالہ رنما کہتے ہیں اس نے نہایا اور تکلیف بڑی اور اسی جگہ وہ بیچارہ انتقال کر گیا نبی علیہ شراب شام کے پاس جب کافلا پلٹ کر کے آیا تو آپ کو اطلاع دی گئی کیونکہ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو جائے اور تکلیف ہے اور ٹھنڈی سے جا جان خطرے میں ہے تو کیا اس کے لیے تم جائے ہے کہ نہ جائے اب لوگوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا جیسے آپ نے سنا لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے تیمو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اسی کھنڈے پانی سے تمہیں نہانا ہے نہا کر کے عمر گیا آپ نے شاخ کمایا کاتالو ہو کا تحو اس کے ساتھیوں نے غلط فتوا دے کر کے اسے مار ڈہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو مار ڈالے کاتالو ہو کا تحو غلط فتوا کر کے انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر ڈالا اللہ تعالیٰ تمام طرف فتوا دینے والوں کو بھی قتل کر ڈالے آخر خیمے والی جو رسمانہ ساتھی تھی ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں تھا اور فتوا ہونے دے دیا ان کا کام یہ تھا کہ وہ دس بارہ آدمی ہیں ان میں سبنا علم ہیں کسی کو مسئلہ معلوم نہیں اللہ تو اتنے بڑے لشکر کے اندر بڑے بڑے ہمارے صحابہ علماء موجود تھے ان سے جا کر کے مسئلہ کیوں نہیں پوچھ لیا جہالت کا اللہ نے سوال میں رکھا ہے اسی لیے میرے بھائی بڑی شدید وہی دونوں کے لیے جاہروں کو چاہیے کہ ان موالوں سے پوچھیں اور ان موالوں کا کام یہ ہے کہ ختمہ وہی تو اسی وقت میں کتاب سن کا صحیح علم موجود ہو اگر علم نہیں ہے تو فتوا دے اللہ تعالیٰ الحمد للہ وسلام اللہ رب ال نے بغیر علم کے اور دلیل کے معلوم کیے ہوئے کسی کو مسئلہ بتانا اور فتوا دینا حرام کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ <تصفح> تعالیٰ اے ہمارے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے رب نے کیا حرام کرا دیا ہے تمہیں بتاؤ ہمارے رب نے تم پر پانچ چیزوں کو حرام کرا دیا ہے نمبر ایک باطنی، ہر قسم کی ہے ہے پر ظلم زیادتی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے نمبر چارا سلطانہ اللہ تالا نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور شرک تم کرو شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے نمبر پانچ اور آخری کی جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ انتقل علم کے اللہ تعالیٰ کے مطابق کوئی بات تم کہو میرے بھائیو ہمارے عوام میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے مسائل بیان کرنے لگتے ہیں میرے بھائیوں ہر ایک کو دین کے بارے میں گفتگو کرنے میں فتح بازی کسی پر کفر کا کسی پر شرک کا چیز کے بنا پر اور کسی چیز کے جائز اور ناجائز پر جو گفتگو ہوتی رہتی ہے اللہ تعالی نے یہ بھی حرام کرا دیا ہے پانچویں چیز متعلق بات کرو خطرے بازی کرو اور کر باتیں کرو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اس لیے ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے اے دوارا نہیں کرتے دنیا کی کون سی زمین ابو بکر کو اپنے اوپر کھڑے ہونے کی اجازت دے گی جبکہ ابو بکر قرآن کی اپنی رائے دے کر کے باتیں کرے ابو بکر تارا کے سپٹ کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو والوں سے مسئلہ پوچھ لیا کرو اللہ تعالیٰ سب توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ عالمین ہم جو بیمار ہو سفا کُلی عطا فرما جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحاظ جو ہم نے بھولے بھٹکے ہو ان کو ہدایت کے قریب ہدایت پر لگا دے جو کفر و شرک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ انہیں توحید اور ہدایت پر لگا دے اے اللہ ہمیں جو لا علم ہیں اللہ تعالی مجھ میں علم کا شوق پیدا کر دے جہالت کو دور کر کے شریعت کی واقفیت ہم پہ نصیب فرما اللهم اغفر للمؤمنين والؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر والبغي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ